رحمن ورحمۃ الحمد علی محمد و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمرادان الشہ باقی تمام سامعین کو سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے <سلام> 10 کتاب عقائد نعبہ صوالنجواب میں سے درس نمبر اکتیس تھرٹی ون کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں بھی اس کتاب کا باب نمبر تیرہ ہے اس میں جو عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا, کیا مرنے کے بعد ہڈیوں کو جو ہے گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اعتقاد کا مسئلہ کہ آیا جو ہے یہ ممکن ہے انسان مٹی میں ہانجھے تبدیل ہو جاتے ہے مرنے کے بعد ہانج کتنے ہزاروں سال مٹی کے نیچے رہنے کے بعد آ, مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں ہیں کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ خلطۂ مت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کرے گا نہیں کرے گا زندہ کرنے پر اللہ کو درد رکھتا نہیں رکھتا ہے اس موضوع کے بارے میں سوال ہے اور سوال کا جواب ہے تو سوال نمبر تیراسی یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ہاں جی گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ہاں جی پھر میدان حشر ملا کے حساب کتاب لے گا اور بہت جہنم کا آگے سلسلہ ہوگا یا جو ہے بس مر گیا ختم ہو گیا کیا اسلام کا کیا نظریہ ہے تو جواب ہے اس سے متعلق حضرت سید محمد نرواش فرماتے ہیں یہ اعتقاد رہنا واجب ہے اس اسلے اعتقاد جائے کہ وارات شاہ سید کہانی آپ حرمتیں یہ اعتقاد رہنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت و زمہ میں جو آپ نے پہلے قیامت کے جو چار قسمیں ہیں آخری قسم ہیں یعنی یہ دنیا کا نظام جب مکمل طور پر درہم برہم کے نئی دنیا سامنے آ جائے گا ہاں جی تو قیامت عزمہ یا آف میں کیونکہ جس دن قیامت برپا ہوگا نظام دنیا ایک نئی دنیا بن جائے گی ہاں جی قرآن جس طرح کہا ہے پہلے بتایا کہ دنیا جو ہے ایک چٹھیل میدان بن جائے گا ایک عظیم زلزلے کے نتیجے میں ہاں جی جس طرح قرآن نے کہا پہاڑ رائے کی طرف اس پہلے زلزلے میں اڑنے لگ جائیں گے اور پانی کے سطر ہو پڑا ہے گا زمین نیچے جائیں گے پھر پانی سک جائے گا اور پھر دنیا ایک چٹیل میدان بن جائیں گے اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے پھر قیمت کا حساب کتاب برپا ہوگا ہاں جی اور پھر بحشتی بحیش جانے کا حکم ہوگا جہنمی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا یہ تو ایک عرصے کے بات ہوگا لیکن مرنے کے بعد انسان کیسے رہیں گے عالم برضا میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے تو سے فرماتے ہیں یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے گلی ساری ہڈیوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت عظمہ میں یعنی قیامت افاقہ میں بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے دوبارہ زندہ فرمائے گا یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے ہم ہاں پھر جی سے یہ آخری سور ہوگا جس میں اسرافل پھونکیں گے وہ دو سوا دو دفعہ سور پھونکے گا پہلے سور خون پہ تمام موجودات دنیا کے نظام در برہم ہو جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گا مگر جیسا اللہ باقی رہنا چاہیں پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکے گا تو تمام موضوع زندہ ہو جائیں گے تو اسی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہے پوشیدہ ہڈیوں کو پھر سے دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان کے جسم میں روح ڈال کر اسے ایسا زندہ فرمائے گا جیسے پہلی مرتبہ یعنی دنیا میں اسے پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گا لیکن فرماتے ہیں لیکن جو ہے یہ سب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہوگا آپ کے مرنے کے بعد آپ عالم برزخ میں ہوں گے کیونکہ کہ قیامت اور دنیا کے بیچ کا عرصہ ہے اس کے شاید اس کی معرماتے ہیں یہ جو دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ جس میں دوبارہ جسم میں روح ڈال کرنے کا اور دنیاوی پہلی مرتبہ دنیا میں جیسے پیدا ہو اس طرح ہونا یہ سب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہوگا ہاں جی مگر انسان کے مرتے ہی جو ہے عالم آغرت سے ہاں جی اس عالم سے وہ بھی ہاں جی مناسبت رکھنے والے ایک مثالی اقتصابی جسم کو جس میں آپ جو ہے ایک نو جسم رکھتے ہیں لیکن ہلکا پھلکا اس جسم کو اعمال کے اچھے یا برا ہونے کے اعتبار سے نعمت یا اذیت دی جاتی ہے ہاں جی جس طرح قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ فرونیوں کے بارے میں ان کو صبح شام عذاب پر پیش کیا جائے گا لیکن قلقیامت میں ان کو سخت ترین عذاب ہوگا اس میں بھی قرآن بغیر موجود ہے ہاں تو نعمت یا دی جائے گی ہر ان کو مرنے کے بعد اگر اعمال اچھے ہوں تو اسے نعمت جزا ملے گی اگر بورے ہوں تو سزا ملے گی تو یہ جو ہے قبر کے عالم ہیں جیسے قبر میں پہنچنے کے بعد پھر عمار و عالمِ ارض برزخ میں پہنچ جاتی ہے وہ بھی ایک عالم ہے اس دنیا ہاں جی مان کے پیٹ کا ایک دنیا اس کے پہلے عدم ہے ہاں جی عالم ذر کی دنیا پھر مان کے پیٹ میں آپ کے روح آیا پھر اس دنیا میں ایک عرصہ رہا پھر اس دنیا سے عالم برزخ میں رہا عالم برزخ قیامت اور دنیا کے بیش کا پھر جو ہے قیامت برپا ہونے کے بعد پھر بیچ کے جی میں جہنم میں وہ آخری امان پن جگہ ہے تو یہ شاس نے فرمایا جو ہے کہ ہاں جی گلی سری ہڈیوں کو دوبارہ اللہ تعالی زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالی زندہ فرمائے گا ہاں جی اور زندہ فرمانے پہ جو ہے اعتقاد رکھنا واجب ہے لیکن یہ ابھی مرنے کے فورن بعد جو ہے آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کہ آپ کا جسم قبر میں ہے آپ کے روح عالم میں ہے لیکن جب قیامت برپا ہونے کے بعد دنیا کے نظام درہم برہم ہونے کے بعد پھر دوبارہ حکم ہوگا اصرافی کی دوبارہ سرخوں کے اس سرخ ہونے پہ ہر روح کو ہر جسم میں ڈالا جائے گا اور جو ہے پھر حساب کتاب کا وہ سارا قیمت کا مرحلہ سامنے آ جائے گا سوال نمبر چوراسی ہے کیا گلی شری ہڈی کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں قرآن پاغ میں آیات بھی ہیں اسے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے جواب جی ہاں اس موضوع پر اور انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیات کرمہ موجود ہیں چونکہ چونکہ مشرقین مکہ جو ہے انسانوں کے مرنے کے بعد ہاں جی بوسیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال اور ناممکن سمجھتے تھے کہ مشکل مکہ کے جو ہے ان کے اقاد میں یہ دو مشکل تھا ایک تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سرے سے نہیں مانتے تھے بس مر گیا ختم ہو گیا ہے. پھر دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی انعام نشان نہیں ایک تو یہ ان کا عقدہ تھا لہذا پھر آخرت میں حساب کتاب کا وہ موتخ نکا مر گیا ختم ہو گیا ہاں دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بتوں کے شرک کرتے تھے بتوں کی پجاری کرتے تھے لہذا دو مکی صورتوں میں آپ کو ان دو ترخیاتوں سے زیادہ تر وابستہ ہے قرآن آتے ہیں جن میں ایک تو اللہ کی توحید کی اس بات میں کہ ایک ہی اللہ اس کے علاوہ کو کوئی عبادت اللہ نہیں دوسرا قیامت برپا ہونا ہر صورت میں ہے اور کڑی ساری ہڈیوں کو ہر صورت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت عظما میں تو یہاں پہ ہم کی بات جو بوشیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال اور ناممکن سمجھ تو مشکی نمکا اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجائے اس موضوع کے اس بات کے لیے دلائل پیش کیے ہیں خصوصاً جو مکی صورتوں میں اس موضوع پر بہت زیادہ بحث ہوئی ہیں ہاں جی چنانچہ سورہ یاسین عائد نمبر اٹھتر اور اٹھتر اور انہتر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں جی وہ آیت یہ ہے کہ ایک مشرق نے جو ہے ایک مشرق کو ہاں جی جو مکے میں تھے اس نے ایک ایک سر ملا جس کے اندر کی تمام چیزیں بالکل مٹی ہو چکا تھا ہاں جی کے طرح کالا ہو چکا تھا اس نے وہ سر جو ہے جس کے اندر بالکل مٹی ہو چکا تھا اس کو اٹھا کے لا کے پیمبر کے سامنے پیش کیا کہ محمد بتاؤ جو ہے اب یہ جو بالکل مٹی ہو چکا ہے یہ دوبارہ کیسا زندہ ہوگا ہاں جی اس نے اس طرح سوال کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں اس آدمی کہ وہ ضران مثلاً اس نے ہمیں یعنی ایک ہڈی کو سر کے جو ہے کھپڑی کو سامنے لگ کے جو مٹی ہو چکا ہے مثال پیش کیا کہ یہ کیسے زندہ ہو گیا کیسے زندہ ورنہ سے حلقہ جبکہ کہ اس نے اپنی ابتدائی خلکت کو بھول گیا تم کچھ بھی نہیں تھے یہاں تو چلو پھر بھی تمہارے وجود کا مٹی واقع ہے کچھ بھی نہیں تھے ہم نے تمہیں خلق کیا اللہ فرماتے رحمٰۃ ورنہ سے حلقہ تم نے اپنے آپ کو بلا دیا عالم میں یوں ہی اس مشر نے کہا اب کون ہے جو زندہ کرے گا نظام ہڈیوں کو درحالے کی وہ راغ بن چکی ہے ہاں جی وہ جو ہے بوسیدہ ہو چکے ہیں بوسیدہ اور رمیم بالکل بوسیدہ ہوتے مٹی مٹی مٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں راغ کی طرح ہو چکی ہے تو اس کو کون زندہ کرے گا اس نے تعجب کے عالم میں یہ سوال کیا پیامبر کے سامنے تو اللہ تعالی نے جواب فرمایا کل میرا ویب کہہ دو یہی حل جی اس کو وہی اللہ زندہ کرے گا ان چاول جس نے اس انسان کو سب سے پہلے مرتبہ خلا کیا تھا اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا آدم سے اللہ نے وجود میں لایا ابھی تو اس کا مٹی ہے اس کا روح باقی ہے روح کو اسی جسم میں ڈالنے یہ تو اور بھی آسان کام ہے ہاں جی تو جو دو وہی اللہ جس نے اس کو اب پہلی مرتبہ خلق کیا ہے وہ دوبارہ اس کو خلق کرے گا وہ بالکل خلق علی اور وہ اللہ جو ہے ہر طرح کے پیدائش کا علم رہنے والا ہے ہر طرح کے پیدائش کا علم رہنے والا ہے پھر اللہ کی مثال بھی دے رہے وہی اللہ اللہ جی جال الکمن شجر ہاں جی شجر الاحظر نارائ وہ اللہ جس نے تمہیں سبز درخت سے مٹی یا پیدا کیا صب دراخت کے اندر پانی ہے آن اس کے شاخوں میں لیں اس کو آپ جلائیں تو ساق پیدا ہوتی ہے کیونکہ آگ اور پانی دو الگ چیزیں ہیں اور آگے فائدہ تم جب تم اس کو جلاتے ہو تو اس سے نکلتے ہیں اس طرح اللہ نے اور مثالیں پیش کیا اولِ صلیِ خلا قسمہ واجولہ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا بے قادر ہیں کیا وہ قادر نہیں اللہ یہ کہ اس بندے کو جیسا دوبارہ انسانوں کو حل کرے جس انسانوں سمیت تمام کائنات کو ان عظیم میں آسمانوں اور زمینوں کو حل کیا کیا وہ ان جیسے دوبارہ خلق نہیں کر سکتے بالا اللہ کو تھوڑا کیوں نہیں وہ اللہ کو نعلیم اور وہ ہر قسم کے تخلیق پہ حلق ہر قسم کے چیزوں کو خلق کرنے والا اور جاننے والا ہے ان اور اللہ تعالیٰ خرک کسی چیز کو خلق کرنے خلق کیا کوئی مشکل کام ہے نہیں بلکہ ان نمام ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے تخلیق کے بارے میں اس کا حکم ہاں ازا اعلیٰ دشین جب وہ کسی چیز کے تحلق کا ارادہ کریں یا قلک ہے کن بس اس چیز سے ہو جاؤ کا ارادہ ہو جائے ہو جاتے اللہ کو اللہ کے کوئی کام مشکل تھوڑی ہے لہذا حسین اللہ بی ملکوت کل شین اس پاک و پاک غذا ہے وہ ذات جس نے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی ملکوت اور بادشاہت ہے ویل ہی تم اور اسی کی طرف جو ہے تم سب کو لٹائے جاؤ گے توجائے اس مبارک آیت کی روشنی میں جو ہے یعنی اس مشرق نے جو ہے اللہ تعالی قرآن یہاں فرمایا اس مشرق نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی یعنی گلی سڑی ہڈی کو اس پامپر کے سامنے پیش کیا تھا اپنی خلقت کو بول گیا اور کہا کون ہے جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اے حبیب آ کے جو ان گلی سڑی ہڈی بوشیدہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں حل کیا تھا اور وہ ہر تہلی کو خوب جاننے والا ہے لہٰذا زین گرامی اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی یہ قرآن واضح آیتوں کی روشنی میں یہ عاقدہ رہنا ہم سب پر لازم اور واجب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان اس دنیا سے بن جانے کے بعد قبر کے عالم میں اس کے جسم جو ہے گلی ساری ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں بہت سزا مٹیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کل قیمت عظمہ میں, میں دوبارہ اس کو جو روح کو اس کے جسم کے عذرات کو جمع کریں اور اس کو خلق کریں اسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش کیا ہے اور ایک حضرت عزیر پیغمبر کا واقعہ بھی پیش کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کسے زندہ کرتے ہیں ہاں جی تو اسی بات کو چونکہ ابراہیم نے اتنی اللہ ابراہیم کی شک نہیں ہے اللہ اس بات پر قادر ہے اطمینان نے قلب کے اللہ سے پُرشت عالم ابراہیم تو مختلف چار پرندوں کو لے آؤ اور ان کو جو ہے ذوح کرو ہاں جی ذاس کے ساروں کو اللہ ذوا کرو پھر ان کو اچھا ایک ہی چیز میں ڈال کے جو ہے دیکھا دیکھا اسٹانوشی طا سے گاما اسٹمن شاہ گاما چیک بے سے ہاں جی ان کو اچھا اس کے بعد جو ہے ان کو چار حصہ کر کے ان کو جو بالکل مخلوط ہے سارے ذرات اس کو چار پہاڑوں پہ رکھو پھر میں سے ہر ایک پرندے کا نام لے لے کر پکارو اور وہ جو ہے یقینی بات ہے اس پرندوں کے گوشت چار الگ پہاڑوں پر مخلوط ہے کچھ حصہ اس پہاڑی پر کچھ حصوں پر آپ کے پاس وہ ذرات اڑ اڑ کے آ جائے گا جی اور آپ کے سامنے اس پرندے کی شکل بن جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا ہاں جی اس پرندے چار پرندوں کو ذبح کیا ان کے کی ساروں کو سامنے رکھا اور باقی جسم کے اضافوں الگ الگ کر کے ان کو جو ہے چاروں کو ایک ساتھ کوٹا کوٹنے کے بعد پہاڑوں پہ چار الگ جگہوں پہاڑوں پہ رکھا پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا جس کا نام لے کے بغارہ چاروں طرف سے وہ زراعت آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس پرندے کی شکل بن رہا ہے وہ بالکل وہی پرندہ بن جو پہلے آپ نے ضوع کیا تھا اس کے بعد دوسرے پرندے کو بغارہ تیسرے کو برا چوتھے کو برا چاروں بالکل اسی طرح جو ہے شکل اختیار کیا جیسے پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عملان اپنے انبیاء کے ساتھ اس واقعے کو کیا اور قرآن پا میں یہ واقعہ بھی موجود ہے یہ ایک کفار مشکنی مکا کو یہی بات ثابت کرنے کے علامہ الرحیٰ واقعے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر قادر ہے گاڑی سڑی جو ہے ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے ایک بار اور ایسے ہی حضرت وزیر پیغمبر کا واقعہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک بچی سے گزار رہے تھے وہ بالکل تباہ ہو چکے تھے آپ نے کہا یہ عالم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آپ تھے آپ کے گدا ساتھ تھا کھانا ساتھ تھا نے ایک جگہ پر ایک دراز سے ٹیک لگا کے آپ لیٹا تھا اتنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے آپ کو لمبی سو نیند سلا دیا سوچ حال کے لابھ سو گیا اور کے دیکھا تو جو ہے وہ فرشتہ سامنے حاضر ہوتا ہے انسانی شم نے اللہ کے نبی کتنا ایسا سوائے کہا ایک دن آدھا آدھا دنی ایک دن کا کچھ ایسا اللہ گھر منی وہی تو آپ تو یہاں سوچ سالات دیکھو آپ کے جو ہے گدھا اتنے آپ کے سامنے جو ہے گدھا کے ذرات جمع ہونے لگے ہڈی بنا ہڈی جوڑا پھر گوشت چڑھنے لگے ہاں جی پھر اس میں روح آ گیا پھر بالکل وہی گدھا بن گیا جو چراپ سوار ہو گئے تھے لیکن وہ گودا جو بالکل مٹی میں تبدیل ہو چکا تھا لیکن وہ کھانا جو ہے جو جلدی ختم ہونے والا کھانا تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا تو اس طرح اللہ نے اپنے قدرت اس نبی کو جو ہے بتا دیا اور دکھایا عملاً اور قرآن پاؤ یہ واقعہ لایا یہ دونوں واقعہ جو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ گلی سلی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا یہ ایمان رکھنا ہم سب پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ خل قحمد میں گلی سلی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انسان کے جسم میں انسان کا روح ڈالیں گے ہاں جی اور خود دوبارہ زندہ کرے گا حساب کتاب لے گا بھیجتی بیج میں جانی جانے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اللہ صالح ہمیں دین کے صحیح معرف کو جان کر اس پر سچی ایمان رہنے کی توفیع تھا